نور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی زیائی دامت برکات منا لیا اپنے شان اولیاء کی خوشبو مشک بار حب دنیا کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرنے والی سپرا احادیث کے نورانی انوار آپ کی انفادی کوشش کے دو واقعات یادگار اور غیر ضروری تعمیرات کی مذمت اور عبرت ناک اشعار پر مشتمل رسالہ جنتی محل کا سودا میں مسند ابی ابیلا کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں مالک خلد و کوثر شاہ باہر مدینہ کے تاجور انبیہ کے سرور رسولوں کے افسر رسول انور محبوب داور عز و وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہے اللہ کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملے اور مسافر کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرکہ وسلم دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی چھ سو انچاس صفحات پر مشتمل مطبوع کتاب الروض الفائق فی المباعز و الرقائق ترجمہ بنام حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ دو سو نو مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو عامر واعظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں ایک پہاڑ پر چل رہا تھا کہ میں نے ایک زخمی دل والے کی چیخوں پکار سنی جو کہہ رہا تھا اے بیابانوں میں حیرت زدوں کی رہنمائی فرمانے والے اے خلوتوں میں وحشت محسوس کرنے والوں کی وحشت دور کرنے والے جب بہادروں کو توانائی کی تلاش ہوتی ہے میں تجربہ توانائی کا سوال کرتا ہوں اور جب جاہل فخر و ناز کرتے ہیں تو میں تج سے فخر طلب کرتا ہوں حضرت سینا ابو عامر وائز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا سلام عرض کیا اس نے سلام کا جواب دیا پوچھا اس رات کی تاریکی میں آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں فرماتے میں نے کہا سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوں آپ سے ایسا کلام سنا ہے کہ جس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے وجد و غم کو حرکت دی ہے یہ سن کر اس زخمی دل والے نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا جب ہوش آئی تو رونے لگا حضرت سیدنا ابو عامر وائز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں تمنا اور فانی زندگی میں وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہوں پھر وہ پھیر کر وہ چلنے لگا آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے ہو لیا ایک وادی میں جھک کر بیٹھنے کے بعد وہ پھر دوبارہ رونے لگا میں نے کہا لاس زوجل آپ پرشن فرمایے مجھے بھی راستہ دکھائیے تو اس نے اور بھی آہ بکا کرنے شروع کر دی کہنے لگا افسوس سے کہاں ہے راستہ کہاں ہے دائیں طرف والے کہاں ہیں آل ان کے مراتب پھر اس نے میرے ہاتھ پر زرب لگائی اور آگے لے گیا تو اچانک ہم ایک وادی کے کنارے پر پہنچ گئے ابو عامر وائد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا فجر طلوع ہو گئی ہمیں وزو کرنا ہے تو اس شخص نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا تو دیکھتے دیکھتے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا کہا لیجیے وزو کر لیجیے ہم دونوں نے وزو کیا اپنے آزان و کی ہم نے نماز پڑھی سلام پھیرا تو اس نے کہا اے اللہ عز و جل کے بندے تم سلامت رہو اب جدائی کا وقت آ گیا اپنی بارگاہ تک رسائی آسان فرما دی ہے میرے لیے دعا فرمائیں پھر میں نے اپنا توشہ دان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا غزہ طلب کر کے آپ نے اپنے دل کو کائنات میں غور و فکر سے غافل کر دیا ہے اگر آپ یقین کا ذائقہ چکھ لیتے اور متقین کے لیے اللہ رفاقل کی تیار کی گئی نعمتیں ملاحظہ کر لیتے تو آپ کا خوشبو ہمیشہ رہتا آپ کی بھوک ختم ہو جاتی پھر اس ولی اللہ نے زمین پر ہاتھ مارا تو یکا یک گرما گرم روٹی نکل آئی وہ ایسی گرم تھی جیسے ابھی آگ سے نکلی ہو حضرت سیدنا ابو عامر وائز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ولی اللہ نے مجھ سے کا کھائی ہے اب فرماتے میں نے حیران ہو کر اسے کھایا دل میں اس کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کیا تو ولی اللہ خود ہی کہنے لگے نوجوان بے شک اللہ عز وجل کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے سچے دل سے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا تو پوری کائنا زندگی و موت میں ان کی خدمت کرتی ہے اتنا کہنے کے بعد اچانک وہ شخص غائب ہو گیا پھر میں نے اس کو کبھی نہ دیکھا اللہ ازل کی ان پر رحمتوں ان کے صدقے ہماری بےحصا مغفرت ہو آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد, محمد بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کرامات اولیاء میں ایک بار پھر حاضری ہے اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج کے سلسلے کا موضوع ہے اچانک غائب ہونے والے اولیا اولیاء, اولیاء, اولیاء کرام کی بالخصوص وہ کرامات بیان کی جائیں گی جن کرامات میں ان کا اچانک غائب ہونے کا ذکر کیا گیا ضمن انشاء اللہ زوجل دیگر کرامات اور رنگ برنگے نت نئی خوشبوؤں والے بدنی پھول بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ابھی جو حکایت بیان کی گئی سبحان اللہ ولی اللہ سے کتنی کرامت کا ظہر ہوا اب توجو کے ساتھ سنیے پہلی کرامت جو ان سے ظاہر ہوئی کہ اس ولی اللہ نے زمین پر ہاتھ مارا تو پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور اس ولی اللہ نے حضرت سیدنا ابو عامر واعظ رحمت اللہ علیہ دونوں نے اذان اقامت کے ساتھ نماز ادا کی اللہ اکبر مقام غور ہے اللہ والے نماز کے کس قدر پابند ہوتے اور کس قدر اہتمام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان عبادت گزاروں کے صدقے میں خوشوخو کے ساتھ نماز پنجگانہ گانا مسجد میں با جماعت اول میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور اس پر استقام و نصیر فرما دی پانچوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دوسری کرامت جو اس ولی اللہ سے ظاہر ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے زمین پر ہاتھ مار کر گرما گرم روٹی نکال لی وہ ایسی گرم تھی کہ گویا آگ سے نکلی ہو تیسری کرامت جو اس ولی اللہ سے ظاہر ہوئی وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابو عامر واض رحمۃ اللہ علیہ نے گرما گرم روٹی دیکھی تو دل میں ارادہ ہی کیا تھا کہ پوچھوں فورن وہ ولی اللہ کرایہ دلی پر مطلع ہو گئے چوتھی کرامت اس ولی اللہ سے یہ ظاہر ہوئی جو کہ آج کے سلسلے کا موضوع بھی ہے کہ وہ اچانک نظروں سے اوجن ہو گئے غائب ہو گئے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم ایک اور ایمان فوج شکایت سنیے اور یہ حکایت حضرت امام اجل سید القڑا سید ابو الحسن علی بن یوسف نور الملت والدین لخمی شطلوفی قدس قدیفہ العزیز نے بہجت الافرار میں لکھی ہے یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے بہت ہی قدیم کتاب ہے اور اسی کتاب سے بعد میں آنے والوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق لکھا ہے اس سے مدنی پھول لیئے تو امام اجل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم کو سید حسینی ابو عبداللہ محمد بن خضر موصلی علی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی میں نے اپنے والد ماجد کو فرماتے سنا ایک بار بارگہ غوثیت میں میں حاضر ہوا میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے ولی حضرت شیخ سید احمد رفاعی علی رحمۃ اللہ قوی کی زیارت کروں وہ کہتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو غص پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا شیخ احمد کو دیکھنا چاہتے ہو میں نے کی جی ہاں غس پاک نے کچھ دیر کے لیے ساری مبارک جھکا لیا فرمایا خضر لو یہ ہیں شیخ احمد یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو واقعی اپنے آپ کو حضرت شیخ سید احمد رفاعی علی رحمۃ اللہ علوی کے پہلو میں پایا میں نے دیکھا کہ باروب شخص ہیں میں کھڑا ہوا ان کی خدمت بابرکت میں سلام کیا حضرت شیخ سید احمد رفائی علی رحمت اللہ کبی نے فرمایا خضر جو شخص شیخ عبد القادر علی رحمت اللہ القادر کو دیکھے جو کہ تمام اولیا کے سردار ہیں وہ میرے دیکھنے کی تمنا نہ کرے کیونکہ میں تو ان کی رعایا میں سے ہوں یہ فرما کر حضرت شیخ سید احمد رفاعی علی رحمت اللہ القوی نظروں سے اوجھل ہو گئے سرکار غصے پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے وسالے مبارک کے بعد بغداد شریف سے حضرت شیخ سید احمد رفاعی علی رحمۃ اللہ القوی کی زیارت کو امیں عبیدا گیا یہ خزر نامی شخص کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے تمنا کی تھی غصف پاک کی بارگاہ میں کہ مجھے حضرت سید احمد رفائی رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ عمر عبیدہ گھائی ایک مقام کا نام ہے تو حضرت شیخ سید احمد ریفائی کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا وہی شیخ تھے جن کو میں نے غوث پاک کے پہلو میں دیکھا تھا اس وقت کے دیکھنے نے کوئی اور زیادہ ان کی شناخت مجھے نہ تھی حضرت شیخ سید احمد رفائی علیہ رحمت اللہ القبی نے فرمائے اے خضر کیا تمہیں پہلی ملاقات کافی نہ تھی سہان اللہ اللہ عز و جل کی غصے پاک پر رحمت ہو سید احمد رفائی پر رحمت ہو تمام اولیاء پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب مغصرت ہو آئی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد بھاجت الافرار کی اس حکایت میں اولیاء کرام کی جن کرامات کا ذکر ہے غوثے سنیے غ سے پاک شاہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی کا خضر نامی شخص کے ارادہ دلی پر مطلع ہو جانا کہ اس شخص نے سوچا کہ کاش مجھے شیخ سید احمد رفای کی زیارت ہو جائے تو غوث پاک اس کے ارادہ دلی پر مطلع ہوئے اور پھر فرمایا اور سبحان اللہ شیخ سید احمد ریفائی علی رحمت اللہ القوی آنن فانن تشریف بھی لے آئے یہ دوسری کرامت ہے اور تشریف لانے کے بعد حضرت شیخ سید احمد رفائی علیہ رحمت اللہ الکوی اچانک غائب بھی ہو گئے یہ بھی کرامت ہے اور حضرت شیخ سید احمد رفائی علیہ رحمت اللہ الکوی کے پاس جب خضر نامی شخص ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں ام عبیدہ نامی علاقے میں گیا تو آپ نے فرمایا پہچانا کیا تمہیں پہلی ملاقات کافی نہ تھی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلود حضرت علی رحمت رب العزت فتح الزو شریف جلد 28 سفار 394 پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ بہت ہی ایمان فروز حکایت بھی ہے وہ پاک کی شان و عظمت کا بھی اس میں اظہار ہے اور اس میں اولیاء اکرام کے ساتھ حسن زن رکھنے کی بھی ترغیب ہے اور اولیاء کی بے ادبی سے بچنے کی بھی ترغیب ہے اور جو آج کا موضوع ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالی نے یہ طاقت و قدرت بخشی کہ وہ اچانک غائب ہو جائے کرتے تھے اس کا بھی اظہار ہے سنیں گے تو اس میں بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا چنانچہ امام عبداللہ بن علی بن عصرون تمیمی شافعی علیہ رحمۃ اللہ کی کافی سے روایت ہے جوانی میں طلب علم کے لیے میں بغداد گیا یہ وہ زمانہ تھا کہ ابن سقا مدرسہ نظامیہ میں میرے ساتھ پڑا کرتا ہم عبادت کرتے اور صالحین کی زیارت کرتے بغداد مولا میں ایک صاحب تھے جنہیں غوث کہا جاتا تھا ان کی کرامت مشہور تھی جب چاہے ظاہر ہوں جب چاہیں نظروں سے غائب ہو جائیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ابن ثقاط اور نوعمری کی حالت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسن الحسینی قدیثہ سربانی اس غوث وقت کی زیارت کو گئے کہ جن کو اللہ تعالی نے یہ کرامت بخشی تھی کہ جب چاہتے ظاہر ہو جاتے جب چاہتے قائب ہو جاتے راستے میں ابن سکا نے کہا آج غوث وقت سے وہ مسئلہ پوچھوں گا جن کا انہیں جواب نہ آئے گا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں حضرت شیخ عبد القادل جیلانی علی رحمۃ اللہ الغنی ہمارے غو پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا اللہ عز و جل کہ میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں میں تو ان کے دیدار کی برکتوں کا نظارہ کروں گا چنانچہ عبد اللہ کہتے ہیں جب ہم اس غو سے وقت کے ہاں حاضر ہوئے تو اتنی جگہ پر موجود نہیں تھے تھوڑی دیر کے بعد اچانک تشریف فرما ہو گئے تشریف لاتے ہی ابن سکا کی طرف نگاہ غزب فرمائی اور فرمایا تیری خرابی ابن سکا تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہ آئے تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے بے شک میں کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر میری طرف نظر کی فرمایا اے عبداللہ تم اس سے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں سنو تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے ضرور تم پر دنیا اتنا گوبر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں غرق ہو گئے بدلہ تمہاری بے ادبی کا پھر حضرت شیخ عبد القادر علی رحمت اللہ علی القادر کی طرف نظر کی ہمارے حوص پاک کی طرف اور اپنے نزدیک کیا اعزاز کیا اور فرمایا اے عبد القادر بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ رسول عز اجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیا گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجمع بغداد میں دوران بیان فرما رہے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے اور تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی وہ حوصلے فرما کر نگاہوں سے غائب ہو گئے پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰوں پر تو نشانے قرب ظاہر ہوئے کہ وہ اللہ عز و جل کے قرب میں ہیں خاص و عام ان پر جمع ہوئے اور انہوں نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر اور اولیاء وقت نے ان کے لیے اقرار کیا گردنیں جھکائیں اور ابن سقا جس نے کہا تھا کہ غوث وقت سے میں ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ جن کا انہیں جواب نہ آئے گا اس کا معاملہ کیا ہوا ایک نصرانی یعنی عیسائی بادشاہ کی خوبصورت خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا اس سے نکاح کی درخواست کی تو اس عیسائی لڑکی نے نصرانی ہونے کی شرط رکھی ابن سقا نے نصرانی ہونا قبول کر لیا باللہ تعالی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رہا میں میرا دمشق جانا ہوا وہاں سلطان نور الدین شہید نے مجھے افسر اوقاف کیا اور دنیا بکثرت میری طرف آئی غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا فادی یعنی سچا ہوا بٹے بٹے اس بھائی اور مدین چینل کے ناظرین ففاور حدیثیہ میں شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علی رحمت اللہ کافی نے ابن سکا کی بد انجامی میں یہ اور زائد لکھا کہ جب ابن ثقافت بدبخت جو کہ بہت بڑا عالم جید اور انہوں میں شریعہ میں اپنے اکثر اہل زمانہ پر فائٹ تھا حافظ قرآن علم مناظرہ میں کمال ماہر تھا جس سے جس علم مناظرہ کرتا اسے ہرا دیتا ایسا شخص جب شان غوث میں گستاخی کی شامت سے معذ اللہ معذ اللہ نفسانی ہو گیا عیسائی بادشاہ نے اسے بیٹی تو دے دی مگر جب ابن سکا بیمار پڑا تو اسے بازار میں پیکوا دیا ابن سکا بھیک مانگتا پھرتا کوئی نہ دیتا یہ شخص نے ابن سکا کو پہچانا ابن سکا سے پوچھا تو تو حافظ تھا اب بھی قرآن کریم میں سے کچھ یاد ہے کہا سب کچھ بھول گیا صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے چودہ سورت الحجر آیت نمبر دو روبا ما یوین کا فرو لسلم ترجمہ ایک ایمان بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک دن میں ابن سکا کو دیکھنے گیا اسے اس حال میں پایا ایسا لگتا تھا کہ اس کا سارا بدن آگ سے جلا ہوا ہے حالات نزاں میں تھا میں اسے قبل کی طرف کرتا مگر وہ پورب کو پھر جاتا میں پھر اس کو قبلے کو کرتا مگر وہ پھر پھر گیا اسی طرح جتنی بار اسے قبلہ رو کرتا وہ پورب کو پھر جاتا یہاں تک کہ پورب ہی کی طرف منہ کیے اس کا دم نکل گیا یعنی اس کا چہرہ قبلے سے اور ان غوث کا ارشاد یاد کیا کرتا اور جانتا تھا کہ اسی گستاخی نے اسی بلا میں ڈالا کون سی غساخی کہ ابن سکا نے یہ ارادہ کیا کہ غصے وقت سے وہ مسئلہ پوچھوں گا ان کو نہیں آئے گا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس غوث کا ارشاد یاد کیا کرتا اور میں جانتا تھا کہ اسی غساخی نے ابن سکا کو اس بلا میں ڈالا ہے ولی آز بلّہ تعالی اللہ ازبل کی اولیاء کرام پر رحمت و ان کے صدقے ہماری بے حساب آمین مٹھے بیٹے اسلام بہ مدنی چینل کے ناظرین اس حکایت میں جن کرامات کا ذکر ہے اس میں ایک تو یہ کہ اس غوث وقت کا اچانک تشریف لے آنا اور آج کے سلسلے کا موضوع بھی یہی ہے یہ وقت کا اچانک غائب ہو جانا غوث وقت کا بغیر پوچھے ان آنے والوں کا نام بتانا آنے والوں کے سوال بتانا اور آنے والوں کے سوالات کا جواب دینا ایک کرامت یہ بھی ہے اس حکایت میں کہ غصے وقت میں جو کہ اچانک تشریف لیا لے آتے تھے اور اچانک غائب ہو جاتے تھے مستقبل کی باتوں کی خبر دی غیب کی خبریں بتائیں اور وہ خبریں پوری ہوئیں کہ ہمارے غوثے پاک رضی اللہ تعالی نے ادب کیا تو تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر آپ کا قدم آیا سب نے آپ کا مبارک قدم اپنی گردنوں پر رکھا اللہ نے آپ کو وہ شانتا فرمائی حضرت عبداللہ کا یہ معاملہ ہوا کہ دنیا میں وہ گر گئے اور ابن سکا جس نے بدبختی کی بے ادبی کی وہ بےچارہ برباد ہوا اس عائد میں جو مدنی پھول ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے چن لیجئے اولیاء کرام کی بے ادبی برباد یہ ایمان کا سبب ہو سکتی ہے ہمیں اللہ تعالی اپنے اولیاء کا ادب کرنے والا بنائے دوسرا مدنی پھول اولیاء کی معمولی بے ادبی بھی آزمائش میں ڈال سکتی ہے جیسے عبداللہ دنیا کی محبت کے آزمائش میں مبتلا ہوئے تیسرا مدنی پھول اولیاء سے حسن زن اور ان کا ادب کرنا سدحا خیر و برکت کا باعث ہے الا حضرت علی رحمۃ رب العزت فتح و رضویہ شریف میں اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں اس واقعے میں کمال ترغیب ہے اس کی کہ اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و ادم رکھیں اور جہاں تک ہو ان پر نیک گمان کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتوبۃ المدینہ کی چھ سو انچاس افرحت اور مشتمل مطبوع کتاب اور الفائق فی فلم آواز ترجمہ بنام حکایت اور نصیحت صفحہ ایک سو چھتر حکایت سنیے اور ایمان پیدا کیجیے حضرت سیدنا ابو اشحل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ چند میل کے فاصلے پر تھا ایک نوجوان کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا وہ قافلے سے بچھڑ گیا تھا میں انتظار کرنے لگا کہ نماز سے فارغ ہو اسے نماز طویل کر دی جب سلام پھیرا تو میں نے السلام علی کا کہا اس نے کہا و علی کا سلام نے پوچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہم سفروں سے پیچھے رہ گئے آپ کا کوئی رفیق ہے جو آپ کو ان سے ملانے میں مدد کرے اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان رونے لگا کہ لگا ہاں ہے حضرت سیدنا ابو اش حل سائح فرماتے ہیں کہاں ہے اس نے جواب دیا وہ میرے آگے ہے وہ میرے پیچھے ہے وہ میرے دائیں ہیں وہ میرے بائیں ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا یہ عارف ہے اس سے پوچھا آپ کے پاس کوئی توشہ ہے اس نے جواب دیا ہاں ہے کہاں ہے اس نے جواب دیا میرے دل میں میرے مالک کے حقیقی اجزا اجل کے لیے اخلاص ہے حضرت ابو اشحل فرماتے ہیں میں نے کہا کیا میں آپ کا رفیق بن سکتا ہوں اس نوجوان نے کہا رفیق اللہ عز و جل سے غافل کر دیتا ہے میں کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالی کی یاد سے غافل کرے آ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں سے کھاتے اس نے جواب دیا وہ خدا خداجل جس نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکی میں بچپن میں غذا دی وہی جوانی میں میرے رسک کا کفیل ہے جب مجھے کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے کھانا میرے سامنے حاضر ہو جاتا ہے حضرت ابو اشحل فرماتے ہیں میں نے عرض کی آپ کو کسی قسم کی حاجت ہے اس نوجوان نے کہا میری حاجت یہ کہ آج کے بعد آپ مجھ سے نہ ملیں عرض کی میرے لیے دعا فرمائیں تو وہ نوجوان عارف دعا کرنے لگا اللہ عزوجل آپ کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے اپنا قرب بخشنے والے اور میں مشغول فرمائے آفرماتے پھر میں نے اس سے پوچھا آج کے بعد ہماری ملاقات کہاں ہوگی اس نوجوان نے جواب دیا آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی اگر آپ مقربین میں سے ہیں تو مجھے کل بروز قیامت مقربین کے مراتب میں تلاش کرنا ممتدد. یہ کہہ کر وہ نوجوان اچانک غائب ہو گیا اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا اس کے اچانک نظروں سے اوجھل ہو جانے پر میں عرصہ دراست تک افسوس کرتا رہا اللہ عز و کی ان پر رحمت و ان کے صدقے ہماری بے عصا مغفرت و آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹے اس کائم بھائیو اس حکایت میں جن کرامات کا ذکریں سنی اور امان تازہ کیجئے نمبر ایک با وقت ضرورت اس نوجوان ولی اللہ کے لیے کھانے کا از خود حاضر ہو جانا نمبر دو اس نوجوان ولی اللہ کا اچانک غائب ہو جانا اللہ عز و جل کی ان پرتوں کے ان کے صدقے ہماری بے حصہ ہو آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک بزرگ فرماتے ہیں میں رات کے وقت مسجد حرام سے جبل ابی قبیث جانے کے ارادے سے نکلا مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام شریف کے مکہ مکرمہ میں پہاڑ واقع ہے مسجد الحرام خانہ کعبہ کے قریب ہی ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر ہمارے آقا اکالی سلاط اسلام نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے تو بزرگ فرماتے ہیں راستے میں مجھے بڑی ناک والے حبشی غلام سے ملاقات کا سلسلہ ہوا وہ حبشی غلام کہہ رہا تھا انتا انتا یا ہوا یا ہوا بس تو ہی تو ہے اے وہ ذات ای وہ ذات اس کے علاوہ کچھ نہ کہتا جب کئی بار کہہ چکا تو یہ بزرگ فرماتے میں نے کہا اے شخص کیا تو دیوانہ ہے کہنا تھا شیخ دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو ہزار قدم چلتا ہے پھر بھی اپنے پروردگار حقیقی عزوجل کا ذکر نہیں کرتا یہ بزرگ فرماتے میں نے کہا محققین کے نزدیک تو افضل افضل ذکر وہ ہے جو دل سے ہو اس حبشی غلام نے کہا جن کا ناک بڑا تھا آپ نے سچ کہا ہے لیکن دل جب بھر جائے تو ذکر زبان پر جاری ہو جاتا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ حبشی غلام آنکھوں سے غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے پر یہ بزرگ کہتے میں مجھے بڑی ندامت ہوئی جب رات ہوئی میں سو گیا غیر سے کسی پکارنے والے نے آواز دی بے شک بروز قیامت اس حبشی غلام کے لیے ایسا گر ہوگا جو زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دے گا حبیب صلی اللہ تعالی علامد تو اللہ والوں کو اللہ تعالی نے یہ طاقت بخشی کہ وہ اچانک غائب ہو جایا کرتے تھے سبحان اللہ وہ سب پاک کا ذکر خیر بھی کیے لیتے ضبط الاثار یہ تلخیص سے بہاجت الاسرار کی شیخ الحد حضرت سیدنا عبدالحق الحب محدود سے دلوی علی رحمۃ اللہ غنی نے لکھی شیخ عارف ابو عبداللہ محمد بن ابل فق علی رحمت اللہ الکوی کہتے ہیں میں غوث پاک کی خدمت میں چالیس سال رہا ہوں چالیس سال کے طویل عرصے میں, میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے خلیفہ بغداد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتا مگر غسل اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کو اپنے طریقے عبادت سے فرف نہ ملتی آپ میں مشغول رہتے شیخ عارف ابو عبداللہ محمد بن ابل الفتح ہر کہتے ہیں چند راتیں آپ کے پاس ٹھہرا رہا میں نے دیکھا کہ رات کے پہلے حصے میں آپ مختصر نماز پڑھتے پھر ذکر فرماتے آپ کا جسم اقدس ندہال ہو جاتا بعض اوقات جس میں مبارک بہت چھوٹا ہو جاتا بعض اوقات جس میں مبارک بہت بڑا دکھائی دیتا کبھی آپ کا جس میں مبارک ہوا میں اڑتا اور کبھی آپ اچانک غائب ہو جاتے کبھی آپ نماز پڑھتے دکھائی دیتے جس حصے میں غائب ہوتے وہ اکثر رات کے تیسرے حصے کا دوسرا پہاڑ ہوتا آپ فرماتے ہیں ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ غ پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی عادت مبارکہ تھی سجدہ بہت طویل فرماتے بیٹھ کر مراقبہ فرماتے آپ کے جسم پاک کو نور کی شعائیں لپیٹ لیتی یہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجن ہو جاتے غائب ہو جاتے ان نورانی شواؤں سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی بعض اوقات مجھے سلام سلام کی آوازیں آتی اور آپ رانی کو مسلام فرماتے اس طرح آپ نماز فجر کے لیے باہر تشریف لے جاتے وسیع اعظم علی رحمت اللہ علی اکرم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور ان کے صدقے ہماری بےڑ صاحب مغفرت ہو <تصفيق> ان میں جن کرامات کا ذکر اس حقائط میں وہ بھی سماعت فرما لیجئے ہمارے پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی یہ آپ کی کرامت ہے جس میں مبارک کا چھوٹا ہونا بڑا دکھائی دینا آپ کا ہوا میں اڑنا اچانک غائب ہو جانا نورانی شعاؤں کا آپ کو گھیر لینا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں نہایت توجہ کے ساتھ سنی اور ایمان تازہ کیجیے سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غریب نواز سلطان الہد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ علی سے عقیدت تھی بدباطن لوگ بادشاہ اور خواجہ کاکی رحمت اللہ علیہ کے آپس کے تعلقات سے بہت جلتے تھے حسد کرتے تھے اور اس بات کی تو میں رہتے کہ خواجہ کاکی علیہ رحمۃ اللہ ولی کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیں ان لوگوں نے ناپاک سازش کی اور اس عجیب واقع کا ظہور ہوا کہ ایک دن بختار کاکی رحمت اللہ علی کے پاس سلطان التمش اور بادشاہ کی سلطنت کے بہت سے عمرہ موجود تھے اچانک ایک عورت آئی جو حاملہ تھی اس نے خواجہ بختار کاکی علی رحمت اللہ ولی کا ہاتھ پکڑا اور بادشاہ سے کہا یہ حدرت مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے میں تو ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اس بے حیا عورت کی اس گفتگو سے ساری مجلس پر سخت پاری ہو گیا خواجہ تاکی علی رحمۃ اللہ الولی اس تحمت سے اور رنجیدہ ہوئے اور آپ نے اسی عالم میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ طواب کو یاد کیا یکا جک لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اے روسی عورت کیوں اللہ کے ایک پاک باز بندے پر جھوٹی تو میں لگاتی سن تیرے پیٹ کا بچہ کیا کہہ رہا ہے اسی وقت لوگوں نے سنا عورت کے پیٹ سے بچے کی آواز آئی میری ماں جھوٹی ہے فلاں فلاں نے اس سے خواجہ بختار کاکی کہ علی رحمت اللہ الولی کو متحم کرنے کے لیے بھیجا اتنا فرمانے کے بعد خواجہ غریب نواز علی رحمت اللہ طبع فوراً غائب ہو گئے سینے سے لگا لو سینے سے لگا لو خواجہ ستایا اب ہے دشمن نے گرانے کو بڑا بروڑ ہوا اللہ زوجل کی ان پر احمد ان کے سب کے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ تعالحمد میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے بیان میں ہم نے آج کے سلسلے میں بہت سی کرامات سنی مثلا زمین پر ہاتھ مارنے سے پانی کے چشمے کا جاری ہو جانا زمین پر ہاتھ مارنے سے گرما گرم روٹی کا نکل آنا دل کی بات جان لینا چانا غائب ہو جانا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا خزر نامی شخص کے ارادہ دلی پر مطلع ہونا حضرت شیخ سید احمد رفائی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی زیارت کروانا ان کا تشریف لانا غائب ہو جانا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں خضر نامی شخص کا دوبارہ سید احمد رفائی کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور آپ کا ان کو پہچاننا غوثے وقت کا اچانک تشریف لانا اور اچانک غائب ہو جانا بغیر پوچھے آنے والوں کا نام بتانا ان کا مسئلہ بتانا اس کا جواب دینا غیب کی باتیں بتانا ان باتوں کا پورا ہونا بوقت ضرورت کھانے کا عز خود حاضر ہو جانا نوجوان ولی اللہ کا اچانک غائب ہو جانا حبشی غلام کا اچانک غائب ہو جانا دریا کے پانی کا شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو جانا اور بزرگوں کا اچانک غائب ہونا یہ تو آج ہمارے سلسلے کا موضوع تھا ہمارے غلط پاک رضی اللہ تعالیوں کا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کا ادا کرنا اللہ والوں کی شان دیکھیے اللہ والوں پر اللہ تعالی کی عنایتیں دیکھیے اللہ اکبر کہ آپ کے جسم کو نوانی شوائیں گھیر لیتی ہیں اللہ اکبر اللہ کی عطا سے خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمت اللہ علیہ کی پاک دامنی کی شہادت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں اچانک تشریف لاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے ان کی اتباع نصیب فرمائے ان کے نقشے قدم پر چل کر ہمیں کامیابی کی منزل پر پہنچائے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ والوں سے محبت پیدا ہوگی ان کی عقیدت پیدا ہوگی ان سے نسبت پیدا ہوگی صحابہ اہل بیت اطہر انبیاء کرام اور تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی اور سبحان اللہ اجتماع میں شرکت کریں گے نیک صحبت ملے گی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کی سادت بھی حاصل ہوگی میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں قبولیت دعا کی ایک بہار بھی سناتا ہوں چنانچہ فضان سنت کے باب آداب قرآم میں ہے باؤل مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے دو ہزار ایک سنی عیسوی میں میرے حرام مغز میں بل آ گیا سخت ازیت میں آ گیا عرصے تک علاج کروایا فائدہ نہ ہوا ڈاکٹر یہ کہتا کہ آپریشن کرا کوئی اور حل نہیں ہے اور امکان یہ بھی ہے کہ آپریشن ناکام ہو جائے گا ایک اسلامی بھائی نے انفادی کوشش کی تو یاشیق رسول کہتا ہے میں نے ہمت کی اور تیس دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا الحمد للہ یزاجل مدنی قافلے کی برکت سے بغیر کسی آپریشن کے حرام مغز کا بل ختم ہو گیا اور میں صحت مند ہو گیا اگر در کوئی مرض, مرض ہے, مرض ہے مرض تو میری عرض ہے پاؤ پاؤلے مسئلے میں چلو دردے سے کمر پاؤ میں چلو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہونے کی سعادت سادت فرمائے آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم